شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نکتے میں استاد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکومت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں قائم ہوئی تھی گزشتہ اسباق میں ہم نے غزوہ وفود اور اس کے نتیجے میں کفار کی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ بنو نذیر نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی جس کے نتیجے میں بنو نذیر کو بھی جلا کیا گیا کفار نے اور خصوصاً یہود نے جب یہ دیکھا کہ بنو قینوقہ اور بنو نظیر جو سالہ سال سے مدینے میں رہ رہے تھے انہیں مدینے سے جلاوطن کر دیا گیا ہے تو مدینے کے اطراف کے یہودیوں نے سب نے مل جل کر کفار کو یہ یقین دلایا مکے کے مشرقین کو یہ یقین دلایا کہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے سب مل کر مسلمانوں کی کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ روز روز کی مشکلات سے ہماری جان چھوڑ جائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مسلمانوں کے خلاف دس ہزار کا لشکر کفار نے تیار کیا اور اس لشکر کی امداد و نصرت کا ذمہ بنو قریضہ اور یہودیوں نے اپنے اوپر لیا یہودیوں نے کفار مکہ اور عرب کے مشرقین کو ملا جلا کر دس ہزار کا لشکر تیار کروایا اس لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے کی حفاظت کرنی چاہیے اور مدینے کا دفاع کرنا چاہیے مدینے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایران کے رہنے والے تھے فارس کے رہنے والے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینے کے اطراف میں ہمیں خندق کھودنی چاہیے گہرے گہرے گھڑے کھودنے چاہیے تاکہ کفار مدینے کی طرف آ نہ سکے اور مدینے کی حدود میں داخل نہ ہو سکے اور جو بھی پھلانگنے کی کوشش کرے اسے تیر انداز قتل کر ڈالیں یہ خندق تقریباً چھ کلومیٹر تھی لیکن ان تفصیلات کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریضہ کی خیانت کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو سدھارنے کے لیے دو سادین کو بھیجا بنو قریضے کے پاس بنو قریضہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سعدین یعنی دو سادو کو بھیجا ایک سات بن معاذ جو کہ اوس کے سردار تھے دوسرے سات بن عبادہ جو کہ سعید الخزرج خزرج قبیلے کے سردار تھے ان دونوں سعدین کو بھیجنے کا مقصد اس معاہدے کی یاد دہانی اور پاسداری کی تلقین تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان طے پایا تھا ان دونوں سعدین نے سات بن محاذ اور سات بن عبادہ رضی اللہ نے جا کر جب ان یہودیوں کو سمجھانے کی اور اس کے برے انجام سے ڈرانے کی کوشش فرمائی تو انہوں نے مذاق اڑایا معاہدے کا مذاق اڑایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا چھوٹی سی ہے اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہو اور انہوں نے اس طرح قریش کی مدد کرنے پر اپنے اعظم کا اظہار کیا مشرقین کا لشکر جب مدینے کے اطراف پہنچا تو وہ حیران رہ گئے کہ مدینے کے اطراف میں تو خندق کھدی ہوئی ہیں چونکہ عرب علاقے میں اس طرح خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا تو وہ داخل نہیں ہو سکے مدینے کی حدود میں مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جو بھی خندق پھلانگنے کی کوشش کرتا اسے نشانہ بنانا شروع کیا اور وہ قتل ہونے لگے یہ محاصرہ ایک مہینے تک جاری رہا حتیٰ کے قریش کے جو حلیف تھے جو دوسرے قبائل تھے وہ تھک گئے لمبا محاصرہ طویل انتظار کی وجہ سے وہ بھی اکتا گئے اور ان کو جو مفادات اور غنائم حاصل ہونے کی امید تھی وہ بھی دم توڑ گئی اب قریش اور ان کے حلیف قبائل کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اس وقت اللہ تعالیٰ کی عجیب نصرت نظر آئی عرب قبیلے بنو اشجا کے سردار نعیم بن مسعود مسلمان ہوئے جو کہ کفار کے ساتھ قریش کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا اسلام چھپائیں اور قریش اور بنو قریضہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں اور ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالے چنانچہ انہوں نے ترتیب کے مطابق کام کیا دونوں طرف ہو گئے اور دونوں طرف انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کے مطابق انہوں نے کام کیا اور یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا قریش بنو قریضہ سے اور بنو قریضہ قریش سے بدل ہو گئے الحر خد جنگ تو دھوکا ہے شریعت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں جنگ میں دھوکا دینا بالکل جائز ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ کفار کے خلاف کامیاب منصوبہ بندی اور انہیں چالوں کے ذریعے مغلوب کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بنو قریضہ اور قریش کے درمیان تو پھوٹ پڑ گئی اب اللہ جل جل کی طرف سے بہت بڑی نصرت متوجہ ہوئی چنانچہ تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا قریش اور ان کے جو حلیف قبائل تھے ان کے خیمے تک اکھڑ گئے دیگیں ان کی اٹھ گئیں اور ان کے منہ اور آنکھیں دھول سے بھر گئیں اس نصرت الہی کی طرف اللہ جل نے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کفار کے لشکر کے لشکر تم لوگوں کے خلاف آئے پس ہم نے ان کے خلاف ہوا اور ایسا لشکر اتارا جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا کفار <بَصِيرًا> کا یہ لشکر آخر طویل انتظار اور طویل محاصرے سے اکتا گیا تھک ہار کر واپس جانے لگا قریش کے بڑوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اپنے حلیفوں کو روک لیں لیکن وہ روک نہ سکے اس بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال یہ کافر اپنے غصے کے ساتھ ہی واپس آئے کوئی خیر کوئی अच्छाई انہیں نصیب نہ ہو سکی اور اللہ تعالی قتال کے مسئلے میں مؤمنین کے لئے کافی ہو گیا یعنی اللہ تعالی نے ان کی زبردست نصرت اور امداد کی میرے بھائیو بنو کے یہودیوں نے خیانت کی پیغمبر علیہ السلات نے ان کے ساتھ کیا کیا غزوہ خندق کے ختم ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے گھروں کو جانے کی بجائے بنو قریضہ کی طرف توجہ کی انہوں نے بنو قریضہ کی طرف جا کر انہیں آحت شکنی کی سزا دینے کے لیے ان کا محاصرہ کیا بنو قریضہ بھی اپنے دوسرے یہودی بھائیوں کی طرح قل میں محصور ہو گئے لیکن جب محاصرے نے طول پکڑا اور محاصرے کی سختی ان کو نظر آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ سات بن معاذ جو کہ جاہلیت میں بھی ہمارے حلیف تھے ہم ان کی بات ماننے کو تیار ہیں چنا معاملہ سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی یہ بات مان لی سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریضہ کے تمام مردوں کو قتل کرنے کا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے کا فیصلہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات قبول فرمائی اور ان کے فیصلے کے مطابق بعض روایتوں میں 306 اور بعض روایتوں میں 603 اور بعض روایتوں میں 700 اور بعض روایتوں میں 900 کے قریب یہودی مردوں کو قتل کیا گیا بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں. بعض لوگ جو آج کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں قیدیوں کا قتل منع ہے وہ غلط کہتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں غلط روایات کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سیرت کا جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے اور کم از کم اگر ہے تو تین سو چھ تو بہرحال پیغمبر علیہ اللہ وسلم نے یہ بنو قریضہ کے جنگی قیدیوں کو قتل فرمایا ہے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جنگی قیدیوں کا قتل ناجائز ہے وہ غلط کہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحول من حالت تحمس حالت الحجوم اب میرے بھائیوں جیسے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے گزشتہ اسباق میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مدینہ میں تین یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے ایک بنو قینوقا دوسرا بنو نظیر تیسرا بنو قریضہ اب یہ سب کے سب وہاں سے نکالے گئے یا قتل کیے گئے یا غلام بنا لیے گئے چنانچہ مدینہ طیبہ حقیقی معنوں میں طیبہ یعنی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو گیا یہودیوں کی نجاست اور ان کی خباست اور ان کے مکر فریب اور ہیلوں سے مسلمانوں کی جان چھوٹی اس طرح مسلمان یہودیوں کے مکر اور ان کے دھوکے سے محفوظ ہو گئے اور مسلمان دفاعی حالت سے اقدامی حالت میں آ یعنی yani مسلمانوں کی پوزیشن اور مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہو گئی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل کر قریش کے ساتھ مل جل کر جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے معاہدہ طے کیا ہوا تھا ان قبائل کو نشانہ بنانا شروع کیا ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک طرف تو فتحات نصیب ہوتی رہی اور دوسری طرف ان قبائل کو اس کا اندازہ ہوا کہ احد کے جنگ کے بعد اور خندق کی جنگ کے بعد مسلمانوں میں کمی نہیں مسلمانوں میں کمزوری نہیں بلکہ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور مسلمانوں کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوا ہے مسلمانوں نے ان قبائل پر جہاں کہیں بھی حملے کیے وہاں مسلمان کامیاب ہوئے اور بہت زیادہ غنیمتوں کو لے کر لوٹے اور قریش کے ساتھ مل جل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے ان قبائل کو اس کا اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک و معطر سیرت کے مختصر در سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے حبیب ہمارے سید تاجدار رسالت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی اور واقعی کام کرنے والے اور جہاد کرنے والے قطال کرنے والے پیغمبر تھے اس لیے ہمیں بھی اگر ہم حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو ہمیں زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں سے اور ادھر ادھر کے جشنوں کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق ہونے کا ثبوت دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے اس دین کے لیے اور ہماری بہتری اور ہماری فلاح کے لیے بہایا ہے صحابہ کرام قربان ہوئے ہیں ہمیں بھی جہاد کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے اور ادھر ادھر کی فضولیات اور جمہوری طریقوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر محمد وصحب اجمائین سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ